سر رہا ہے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ تین مذاہب ہیں پہلا مسلب امام مالک رحم اللہ ربیعۃ الرائے اور رحل مدینہ کا جو کہتے ہیں کہ کلمات اقامت ایک ایک مرتبہ بقیہ بھی اور جو خود کلمہ اقامت خدمت صلاحی بھی کیا ہے ایک ایک مرتبہ ہے دلائل آپ کے سامنے آج جائے دوسرا مسئلہ تھا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل اشفاق بن انداز کا کہنا تھا کہ بخیہ کلمات تو ایک ایک مرتبہ یہ کیا ہے دو مرتبہ ہے اضافہ کیا اور اس کے دلائی بھی آپ کے سامنے آ چکے اور آخری دلیل بھی آئی آپ کے سامنے اپنی دلیل کا خلاصہ یہ تھا کہ جو چیز آپ نے پہلے کہا کہ کلمات اذان دو قسم کے بعض میں جو مقرر ہیں میں جو مقرر نہیں ہے تو جو مقرر ہوں گے ان کے لیے شکر ضابطہ یہ تھا مقرر کا مطلب کہ جو دو بار آتے ہیں کہ وہ پہلے باروں کا جب دوبارہ آئیں گے تو وہ پہلے کا نصب ہوں گے ٹھیک ہے کہ نہیں تو وہ اس طرح ریاض کرتے ہیں تو چونکہ اذان پہلے ہے بار میں ہے تو لہذا اقامت کے میرا جو نصب ہونا چاہیے کس کے اذان کے ٹھیک البتہ سر جو ہے کیونکہ وہ پہلے آیا ہی نہیں اثر سے تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جو پہلے نہ آیا ہو ایک ہی جگہ ہو مرتبہ ہوگا کہ وہ مرتبہ کے سامنے آکھ چکا۔ تیسرا مسئلہ تار کا کام کے حوالے سے کہ امام ابوالعلی کا احمد اللہ علیہ سفیان اللہ عبداللہ مبارک بتایا تھا نہیں مام عظو علی کا سفیان شوریہ مبارک راہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح اذان ہے اسی طریقے پر اقامت بھی ہے البتہ مزید تو الفات کا اضافہ ہے فدقامت اسلام فدقامت اسلام فدقامت اسلام فدقامت اسلام دو یعنی جس طرح اذان دی جاتی ہے بالکل اسی طرح اقامت مکمل طور پر کہیں کوئی کی کمی جاتی نہیں کرنی البتہ مزید اضافہ بھی کرنا ہے قلعت کا دو یہ مستقہ مبارک ہے تو یہاں سے آگے و خالق فضال کا سے آج ہمیں پڑھنا ہے تو کڑے دو حضرات کے دلائے ان کے مسالے کا آپ کے سامنے آ چکے ہیں تو یہ آخری مستق آج ہمیں پڑھنا ہے تو خالق ام فضال احامت متن بھی تاریخی تاریخ کیا ہے کہیں کی پر تربیل ہے چار مرتبہ پر چار مرتبہ البتہ اذان سے ہٹ کر احکامت کے اندر مزید الفاظ کا دو مرتبہ یہ بات سمجھ میں آگے یہ احناب आपका مسلب یاد رکھیے ان چھ دلیلوں میں سے آج ہم دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی دلیل اہنب کی اس بات پر ارغان اور احکامت میں فرق نہیں ہے البتہ کا اضاکہ بھی ہے تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کے اس طرح تھے تو اکامت کے کلمات کتنے ہوں گے سترہ کتنے ہوں گے سترہ اور دوسرے پہلے والے حضرات کے نزدیک کلم اقامت نو بنتے ہیں اور دوسرے حضرات کے نزدیک دس بنتے ہیں کہ تو دلیل احناف کی پہلی دلیل یہ ہے کہ بلال خلاف ہو کا پہلے جو روایات لائے یہ جی حضرت رضی اللہ عنہ سے حضرت بلال نے جو ہے وہ مسنا مسنا کیا کیا کیا کی اور کیا جیسے کہا نہ کہ میرا بلال اٹھائیں تو کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت بلال سے وہ روایتیں منقول ہیں تو اسی طریقے سے خود حضرت بلال علی اللہ تعالیٰ خلاف منقول ہیں اور اس کے خلاف روایت کیا گیا ہے جو تم نے پہلے بیان کی ہے ٹھیک ہے وہ <سؤال> خلاف کیا کہ پہلی دلیل کہ عبداللہ عبد اللہ دے دیہ ربی ہی نے جس شخص کو خواب میں دیکھا تھا تو وہ جو نقل کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ عبد اللہ اپنی آباد ربیع نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آیا اور دیوار کے ایک کنارے ایک حصے پر کھڑا ہوا اس نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر قلعہ خریدنے پہلے پوری حدیث گزر چکی ہے کہتے ہیں کہ وہ اذان دینے کے بعد وہ شخص بیٹھا ثم کہ متلا پھر وہ شخص بیٹھا دینے کے بعد پھر کھڑا ہوا اور اس نے کیا کی؟ بالکل آزان کی طرح عبداللہ بتلایا بن بن بن اللہ اللہ تو آپ نے فرمایا عیتا اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو بالکل آزان کی طرح تھی اس میں ہی اتار کا تذکرہ اس میں نہیں ہے ایک اور دوسری اصحاب محمد تا نقل کرتے ہوئے اور ان کو بتائی تو نے کہا کہ بلال کو سکھلاؤ تو صحابہ کے کہتے ہیں کہ اذان سکھلائی تو حضرت بلال نے جو اذان دی جو سکھلائی حضرت بلال کو تو وہ اذان ایسی تھی کہ اذان بھی مسنا مسنا اور اقامت بھی تھی مس نہ مسنا کہ اور اس اب اس کو کیا ہے مختلف طریقوں سے بیان ہے اور ایک اور بات عبداللہ بن کہتے ہیں کہ مجھے اتنا یقین تھا اس میں بیدار تھا اور میں حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں تومت سے بچنے کے لیے لولا انی اچھا ہی ہوں نقش کی مجھے اگر اپنی ذات پر تحمت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے وہاں یا سلطان اور میں کیا تھا جاگ رہا تھا غریب نہ سو نہیں رہا تھا میں ایسا کہہ دیتا لیکن ایسا انہوں نے کہا نہیں خیر اب اس بات جیت آئی اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے اس بات جیت آئی اس بات سے بھی ہوئی کہ حضرت زید ابن نے جب یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا جب یہ خواب بیان کیا حضرت عمر بن آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے بھی اسی رات میں ویسا ہی خواب دیکھا تھا لیکن جو حضرت عمرہ بیان کرنے سے پہلے پہلے اللہ عبداللہ بیان کر دیا جو عمر فرماتے ہیں کہ میں کیا ہو چپ ہو گیا اور عبداللّہ دین جتنے عبد الربی بول کر کیا لیں گے سب کر لیں گے تو معلوم چلا کہ اس میں کوئی قلث فہمی نہیں ہے کہ اذان بھی دو دو مرتبہ اقامت بھی اسی کی طرح ہے اور مزید بھی اس میں کیا ایک قوم صلاح کا اضافہ ہے تو ان روایات سے پتہ چلا کہ حضرت جلال کو جو اذان سکھلائی گئی ہے حضرت عبداللہ عبد الدین جتنے عبد الربی نے جو سکھلائی ہے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تو وہ اذان ایسی تھی کہ اذان بھی دو دو مرتبہ تھی اور اس کے بعد جو اقامت تھی وہ بھی دو دو مرتبہ مرتبہ تھی لہٰذا یہ جو روایات ہیں یہ مخالفت کرتی ہیں جس کی پہلے والی حدیث کی اب جو پہلے والی احادیث ہیں جن کو مستدل بنایا ہے پہلے حضرات نے مام شاطر اور دیگر حضرات ہیں تو وہ روایت جو ہیں وہ مجمل ہے اس میں زیادہ کوئی تفصیل نہیں ہے وہ روایات مجمل ہیں اور یہ جو روایتیں ہیں یہ مفصل ہیں کہ جس میں وہ اذان بھی تکلا رہے ہیں اکامت بھی تکلا رہے ہیں اور احکامت کا بھی صاف سراحت تذکرہ ہے کہ دو دو مرتبہ اذان کا بھی صرحتم تذکرہ ہے کہ دو دو مرتبہ جبکہ پہلی روایات کے اندر صرف کیا ہے یشفال اذان ویوامہ یشفال اذان ویوامہ کا تذکرہ ہے کوئی تفصیل نہیں ہے تعلیم و تعلم کی لیکن ان روایات کے اندر تفصیل ہے تو جو ایک روایت مجمل ہو دوسری روایت مفصل ہو ان دونوں کا تفریح ہوتی ہے مجمل روایت پر ان کو کیا, کیا, کیا جائے کہ آزان اقامت میں کوئی فرق نہیں ہے البت نئی کا اضافہ ہے اس طریقے کو ذرا فی الحال دیکھیے تو دوسری تحریر احساب کی کر دیکھیں گے بخار ادارے کا آخر تو پہلے مبارک میں نے آپ سے کہا ہے کہ ضرور ان چیزوں کو یاد رکھیں آپ کی کتاب کو آپشی سے ملیں گے نہ ملیں گے آپ کے پاس ضرور اپنی کتاب موجود ہوگی جب میں بتاتا ہوں تو اپنے پاس نوٹ فرمائیے جی بکار متنا کلنا اقامت ساری کی ساری کیا ہے دو دو مرتبہ کہا جائے گا اس کے آخر میں اقامت آخر میں کہا جائے گا دوسرے وہ جو تم نے ذکر کی پہلی روایات حضرت بلال سے قدرت خلاف ایسے ہی حضرت بلال کے اس کے مخالف روایتیں بھی منقول ہیں تعالی جیسی ہم ذکر کریں گے اگر اللہ نے وہ اترا آسمان سے ہوا وہ شخص دیوار کے, پر پر کے اندر یہ جی حدیث گزر چکی ہے بوری کی بوری یہاں پر جو بیان وہ کیا ہے جس نے ازان پھر وہ خواب والا بندہ دوبارہ ہی ہی مطلب جس طرح کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمائی نعمہ مارا ایدہ علمها بلالا کیا ایف و جتون دیکھا بنار مصرح لہو انہوں نے باید تولی کو پہلے گلتا ہے و بھی قال حضرتنا علی بن شیوتا قال حضرتنا یحیہ بن یحیہ النسابوری قال حضرتنا وکیون عن العام شعن عمر بن مرم عبد الرحمن بن عبیلہ قال اخبارنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الله بن زیدن تلانفار ا فی المنام الاذان حضرت اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ سورہ اذان فاتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا برہ فرمایا علیۃ بالہ فادرنا متنا متنا واقام متنا متنا وقاد قعدہ تو یہاں پر کیا ہے فادرنا متنا متنا اذان بھی دو دو مرتبہ اقامہ اور اذان متنا قال حدثنا فہم قال حدثنا علی عن زيد بن أبي قنيسة عن عمر بن مرد عن عبد الرحمن بن أبي ليلا قال حتى من أصحابنا إلى حريفة قال عبد الله قال عبد الله أي عبد الله بن زيد ابن عبد ربي لولا أني أتهم نفسي لظننت أني رأيت ذلك وأنا يقضانا غيرنا لولا أني أتهم نفسي اگر میں اپنے آپ کو متہم نہ سمجھتا سہمت لگے گی میں نے اپنے سہمت سے بچانے کے لیے یعنی آپ کو نہ بناتا اپنے لے کو متہم نہ بناتا تو لو لوچو میرا خیال یہ تھا کہ, انی کہ میں نے یہ پورا واقعہ دیکھا یہ حالت دیکھی وہ انفان اور میں کیا تھا بیدال عبد اللہ کہ اگر میں اپنے نفس کو متہم کرنے کا خطرہ نہ ہوتا مجھے لولا انہی اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ عطح کے یعنی اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے کا ڈر نہ ہوتا ٹھیک ہے للا انی عطح اگر مجھے تہمت کا ڈر نہ ہوتا اپنے آپ پر تو لذ تو میرا خیال یہ تھا کہ انی رئی تو لالی کا وانا قبام تو یعنی میں یہ کہہ دیتا کہ میں نے دیکھا ہے یہ واقعہ پورا اس حالت میں آپ نے ساتھ میں یہ لکھا قال وقال عمر آیا آنا کی لقر طاق ابھی اللہ عبداللہ آنے والا وہ شخص آیا بھی میرے پاس اللہ عبد اللہ میں نے دیکھا گئے تو خاموش ہو گیا کیا ہے سکت تو, میں خاموش ہو گیا. تو اب دیکھیں حضرت بلام نے سکھلانے کی ہے کہ آپ صلی اللہ, علیہ جو صلی اللہ علیہ کو حکم دیا تھا اس کی وجہ سے جو سکھلایا تو اس پر اذان بلال مسن ازن بھی مخالفت کر رہی ہے پہلے یہ مخالفت کر رہی ہیں پہلے دیں ایک کی ہے اس کر کر. دریل کا خلاصہ یہ ہے کہ ترجیح کیا مطلب مفصل کو ترجیح ہوگی دلیل دوسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی صلی اللہ عنہ صلی علیہ وسلم کے ملزنے ملزنے خاص تھے یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ حضرت بلال تمام کی طوام کے تمام مرزلین کے گویا کردار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے آزادی دو دو مرتبہ کی یہی ہے اور اقامت ہی دو دو مرتبہ کیا حضرت ہاں حضرت دنیا کا تشریف لے جانے کے بعد بھی حضرت بلال نے اذان دو دو مرتبہ کہی ہے اور اقامت بھی دو دو مرتبہ کہی ہے تو حضرت بلال کا عمل یہ ظاہر کرتا ہے حضرت انس روایت کی کہ جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہوئے کہ وہ کیا ہے تو یہ اس, اس روایت کی کیا ہے آپ کا عمل کیا کر رہا ہے, رہا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہا سے جانے کے بعد بھی حضرت اذان کہتے کیا کیا کیا تھے جس دو دو دو دو کی کہنا بات سمجھ سو مقابلے آپ آپ صلی اللہ علام کے بعد دو دو مرتبہ ندی پر اس روایت کی ندی پر جو رضی اللہ روایت کی گئی ہے عنہ اس بات کی ندی پر جو رقط الگ سے روایت کیا گیا ہے کہ رب بلال کیا کہتے ہیں ایشپا ازانا عظت بلال کو حکومت کیا اذان کیا کہیں جس کے ہیں اور حضرت بلال جب آپ صلی اللہ کے جانے کے بعد اپنا عمل سے دو مرتبہ دو مرتبہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت بلال کیا کریں انہوں نے سنا کچھ اور آمد نہیں اور کرے تو جو عمل کر رہے ہیں وہ ضرور آپ سے سنا ہے اور حضرت نے جو سکھلایا اسی کے مطابق تھا داود فرزا فرزا فرزا عن, عن, عن ان جو دو کام آتے ٹھیک ہے هي قال حدثنا محمد بن خلده قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا شريك ح فبه قال حدثنا روقم روقم روقم بن قال حدثنا محمد بن سليمان سليمان محمد بن سليمان لعينن لعين قال حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن سويد بن قفله سوید بلالن و جی دن نے کہتے ہیں حضرت مرتبہ وہ روایت کیا گیا ہے جو مخالفت کر رہا ہے اس روایت کی جو ذکر کی حضرت, حضرت رضی اللہ عنہ نے. پہلے اپنے تو یہ دو ہیں احناب کی جو آپ نے یہاں تک مکمل کر لی اور یہاں سے کسی دلیل کا آواز ہے انشاء اللہ حدیثی آپ سب کے بھی نام میں بار بار آپ نصیب فرمائے اور کل قیامت کے عمد کے بارے سب کو آپ کی کا شکار حاصل کرنا عجید عجید عجید سے آپ کے ہاتھ میں سب کو جانا چیز فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ